یا ایوھا الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير واصلى الله وسلم وبارك الله في بارك الله لك في اهلك وفي مالك معزز ومكرم ومحترم شيخ غلطما شرفی مدن حق اللہ جو ہماری جماعت کے انتہائی معتمر مستند اور معتبر عالم دین ہیں یہ میرے لیے بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ شیخ کی موجودگی میں میں کچھ باتیں دین کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کہنے کی جسارت کر رہا ہوں میں نے اپنے ساتھی مرزا عبدالرحمن صاحب سے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ہر ہفتے ہر سمیچر کو عشاء کے بعد شیخ کے یہاں درس ہوتا ہے تو میں اپنا درس یہاں نہیں رکھواتا شیخ کا درس بڑا عمی قیمتی معلوماتی رہتا ہے اس عظیم اور اہم درس کو ہم جیسے لوگوں کے درس کے لیے کینسل کرنا ایجادتی ہے لیکن جو چیز مقدر تھی وہ چیز ہو گئی یہاں آنے کے بعد معلوم پڑا بہرحال اللہ رب العامن ہمارے شیخ محترم کی خاص روائے اور ہم سب کو ہماری غروج جماعت کو اسلامیہ کو شیخ کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق و شامی ربراہمی آج کے درس کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے تبروک شریعت کے مضامی تبرک کا لفظ بہت معروف ہے آپ سب لوگ اس کا معنی اور مطلب جانتے ہوں گے کیونکہ ہمارے یہاں اگرچہ لفظ عربی ہے لیکن ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ برکت سے بنا ہوا ہے اور برکت کے معنی ہوتے ہیں زیادہ خیر زیادہ نفع اور زیادہ بھلائی اس کو برکت یا تبر کہا جاتا ہے تبر کی تعریف یہ ہے یا عما نے اس کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو چھو کر کے یا اس کو استعمال کر کے یا کسی عمل کے ذریعے سے زیادہ عجب زیادہ خیر اور زیادہ بھلائی کی امید رکھنا اسے تبرک کہا جاتا ہے کسی چیز کو چھو کر کے یا اس کو استعمال کر کے یا کسی عمل کے ذریعے سے زیادہ خیر اور زیادہ بھلائی کی امید رکھنا یہ تبرک کہلاتا ہے تبرک کا جو مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور تبرک اللہ تعالی کی رویے سے اس کا تعلق ہے کیونکہ اللہ رب العامن ہی چیزوں کے اندر اعمال کے اندر مقامات کے اندر خیر اور برکت ڈالنے والا اللہ رب العامی بھی ہے لہذا تبرک کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی روبیے سے ہے تبرک کے مسئلے میں ہر زمانے میں گولو اور بدعقیدگی پائی جاتی رہی ہے جس زمانے میں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم رسلم اس زمانے کے اندر بھی تبرک کے مسئلے میں بڑی بدعقیدگیاں پائی جاتی تھیں اس دور کے لوگوں کا جو شط تھا قبروں کی پوجا پاٹھ کرنا پتھروں کے سامنے سردارے دھونا درختوں سے برکت کی امید رکھنا درختوں پر اپنی تلواروں کو لٹکانا اس برکت کی امید سے کہ یہاں تلواروں کو لٹکانے سے جنگوں کے اندر ہمیں فتح ملے گی یہ ساری بداقیدگیاں تبرک کے حوالے سے ان کے یہاں موجود تھیں ہم آنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان ساری بدعقیدگیوں کو دور کیا اور جو بھی شرک اور بدعقیدگی کے مراکز تھے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت اور علبہ عطا کیا تو آپ نے ان تمام چیزوں کو زمین بوز کر دیا کیونکہ ان چیزوں کو زمین بوز کرنا یا توڑنا اس کا تعلق حاکمی وقت سے ہے اس کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے کہ جو شف کے مراکز ہیں جہاں شف ہوتا ہے بدعقیدگیاں وہاں سے پھیلتی ہیں پھیلائی جاتی ہیں ان چیزوں کو توڑنا مسمار کرنا یہ ہماری اور کی ذمہ داری نہیں ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ان پختہ قبروں کو اونچی خبروں کو مجسموں کو نہیں توڑا جب تک اللہ رب العالمین نے آپ کو غلبہ عطا نہیں کیا جب آپ نے مکہ مکرمہ فتح کیا آپ نے خالد بن ولید کو عمر بن آس کو اور اس طریقے سے علی مری طالب کو اور دیگر صاحب کرام کو جھنڈا دے کر کے بھیجا کہ جہاں بھی مجسمے نظر آئیں اور جہاں بھی اونچی اور پختہ قبر نظر آئے تو اس کو اٹھا دینا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حکم دیا جب آپ کو مکہ پر اور نظیر العرب کے اکثر علاقوں پر آپ کو قبضہ ملا یا آپ کو غلبہ حاصل ہوا لہذا یہ کام ہمارا اور آپ کا نہیں ہے یہ کام حاکم وقت کا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ شریعت کے اندر سب کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی ہیں ہاتھ وقت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ماں باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اولاد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بھائی اور بہن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر ایک ذمہ داریاں ہیں ہماری ذمہ داریوں کے اندر چیز نہیں آتی لہذا اس عمل کو کوئی بنیاد بنا کر کے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے یا ایسی حرکت کرتا ہے تو غلط حرکت کرتا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کیونکہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہمارے درس کی اب اگر ویڈیو خراب ہو جائے تو آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو بنانا اس کے لیے باقاعدہ افراد موجود ہیں یہاں پکا خراب ہو جائے ایسی خراب ہو جائے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جو کام آپ کی ذمہ داری سے عمل سے متعلق نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سے نہیں کہا جاتا ہے اور نہ ہی آپ سے اس کے بارے میں کوئی باس بوس ہوتی ہے کمپیوٹر خراب ہو گیا ڈرائیور سے نہیں کہا جائے گا کمپیوٹر جا کر کے صحیح کر دو آئی ٹی والے ہوں گے وہ جا کر کے اس کی سلاح کریں گے وہ جا کر کے اس کو بنائیں گے گاڑی خراب ہو ہوگی آئی ٹی والوں کو نہیں کہا جائے گا مکینک جو ہوگا وہ گاڑی کو بنائے گا تو سب کی ذمہ داریاں شریعت کے اندر تقسیم کر دی گئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری اپنی سلاح کی ہے پینٹس کی ہمارے جو ماتحت ہیں ان کی اصلاح کی ذمہ داری ہے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے آپ نے علم کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کریں دعوت تبلیغ کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے زبانی طور پر آپ دین کی دعوت کا کام کریں گے ہماری آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں تو یہ جو ذمہ داری ہے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا تو جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قوت عطا فرمائی اور غلبہ عطا فرمایا تب آپ نے صحابہ کو اس کا حکوم دیا اور وہ ساری چیزیں جو شد کے مراکز تھے ساری چیزیں زمیں بوس کر دی گئی لیکن جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا لغوت سے لوگ پھر دوبارہ انہی شفکیات کی طرف انہی خرافات کی طرف دوبارہ لوٹنے لگے اور یہ ہماری بھی صدی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے کتاب کی روش کو اپناؤ گے ان کے طور طریقے کو اپناؤ گے بینوان میں ان کی تکلیف کرو گے حتی کہ اگر کوئی سامرا کے بل میں گیا ہوگا تو ہماری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جس کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے مینوان ان کے حرکات کی ان کے اعمال کی ان کے عقائد کی نقالی کی جائے گی اور مینوان وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے گی اور چیز ہوئی پہلی کتاب کیا شیخ کتاب شیخ پیدا ہوا اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بروں کے تعلق سے کس قدر ادا کی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی قبروں کے تعلق سے ادا کی کہ اپنے گھر کے اندر اگر آپ نے کسی مزار کی کسی درگاہ کی تصویر اٹکا دی آپ کے گھر کے اندر برکت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اگر آپ جوئیں گے تو آپ کو جنت ملے گی اگر آپ تعویذ اپنے ہاتھ میں ہٹائیں گے تو بیماریاں دور ہوں گی آپ اپنے ہاتھ میں اگر کڑا اور چلنا یہ ساری چیزیں اب ڈائیں گے تو آفتیں اور مصیبتیں اور بلائیں سے دور ہوں گی یہ ساری بدعیدیاں جو تھی تبروں کے تعلق سے افسوس کی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں آج مسلم معاشرے کی اکثریت آج اس کا شکار ہو چکی ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اسی کی معاشرت سے یا اسی ضرورت کے تحت یہ موضوع ہم لوگوں کے سامنے رکھا گیا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان یا بہت سارے لوگ خاص طور سے خواتین کہ ہاں یہ توہم پرستی اور بیجا اور غلط تبرک کی شکلیں ان کے ہاں کثر سے پائی جاتی ہیں تو اس لیے ضرور اس بات کی محسوس ہوئی کہ اس کے تعلق سے بھی لوگوں کی رہنمائی کی جائے یہ جو تبرک کا مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ توحید کا معاملہ ہے اس کے تعلق سے کوتا کرنا ہمارے لیے جائز بھی ہے ہمارے حدیث ہیں سلفی ہیں ہماری پہچان توحید خالص ہے شرک سے اجتناب ہے شرک اور بداعت اور خرافات ہمارے منحص کے اندر نہیں ہے یہ ہماری شناخت ہماری پہچان ہے اگر ہم نے اس کو کھو دیا تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا انسان یا کوئی بھی جماعت اس کی جو شناخت ہوتی ہے اگر وہ شناخت اپنی کھو دے تو وہ جماعت بھی ختم ہو جاتی ہے اس کا وجود بھی مٹ جاتا ہے اس لیے ہماری شناخت ہماری پہچان ہے اس لیے اس موضوع کو بیان کرنا ہم سب کی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے تو تبرق کا معاملہ عقیدے سے متعلق ہے سے متعلق تبر کا معاملہ قبل اس کے کہ اس کے مسائل یا احکام میں آپ کے سامنے بیان کروں چند باتیں اس کے حوالے سے پیش کر دوں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے تبارک تبارکی کو ہوا ملک وبا اللہ قدیر بابرکت عزا جس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر فاتر ہے دنیا میں جو بھی خیر ہے دنیا میں جو بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں دنیا میں جو بھی فائدے کی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ رب الرامن کی طرف سے ہیں سب اللہ رب کی طرف سے اللہ کی ذات پوری کی پوری مکمل بابر کا ہے نمبر دو برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب ہے جس طریقے سے شپا دینے والا اللہ رب الراء ہے اولاد دینے والا اللہ رب الراء ہے اسی طریقے سے برکت دینے والا اللہ رب ہے اللہ رب الرامین اگر نہ چاہے تو کسی کو برکت نہ دے فائدہ نہ پہنچائے اس لیے برکت دینے والا اللہ رب کی غلط تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے وہ صرف برکت کے ذرائع ہیں وہ برکت اور خیر کے اسلاب ہیں اصل برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے اللہ تعالی چاہے تو اس کے اندر سے خیر اور برکت کو شین لے جیسے دوا شفا کا ذریعہ ہے شافی نہیں ہے شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے دوا شفا کا ذریعہ ہے دوا کھانے سے انسان کو شفا ملتی ہے لیکن شفا دینے والا اللہ ہر پرانی یہ ذریعہ فریف ہے بس آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں آپ کو رزق ملتا ہے یہ ذرائع اور اسباب ہیں روزی دینے والا اللہ ہر پرانی وہ رضا اللہ ہی روزی دینے والا تو جن چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے وہ ذرائع ہیں وہ کی ہی صحیح برکت نہیں دے سکتی اگر اللہ تعالیٰ برکت چھین لے تو اس کے اندر کوئی برکت نام کی چیز باقی نہیں رہے گی برکت ختم ہو جائے گی جیسے دوائیں بہت سارے لوگ کھاتے ہیں اسی دوا سے ایک انسان کو شفا مل جاتی ہے دوسرے انسان کو شفا نہیں ملتی وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کوئی اور دوا کھاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمی اس شخص کے لیے اس دوا کے اندر شفا نہیں آتی ہے آپ کوئی تجارت کرتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں اس تجارت اور بزنس کے اندر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے فسارا ہوتا ہے وہی تجارت اور وہی بزنس اسی مقام پر اسی جگہ پر کوئی دوسرا آدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکت دیتا ہے اور اس کے رسک میں تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ برکت کا فرماتا ہے تو برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ حل اللہ کی تجارتی اور یہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں چوتھی جی چیز یہ ہے کہ جن جی چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے برکت ہمیں اسی طریقے پر ملے گی جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ شرعی مسئلہ ہے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمی نے جن چیزوں میں برکت رکھی ہے ان چیزوں میں ان اعمال میں برکت ہمیں کیسے ملے گی جب ہم اس طریقے کو اپنائیں گے جو طریقہ جنابی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شکا تب ہی ہم کو برکت ملے گی مثال کے طور پر قرآن میں اللہ رب العالمی نے شفا رکھا ہے قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے اب قرآن سے شفا کیسے ملے گی قرآن سے شفا ملے گی جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے قرآن کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دن کر لیں گے قرآن پر عمل کریں گے تب اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب ہمیں شفا ادا کرے گا اگر ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا اور قرآن کو ہم نے کسی کتاب کے اندر پیپر میں لکھ کر کے مان لیجیے کہ کسی نے قرآن ہی لکھ ہے اگر اگرچہ آج جو ہمارے ملکوں میں جو تعویذ دی جاتی ہیں ان میں قرآن آیات نہیں ہوتی ہیں قرآن کے نمبرات ہوتے ہیں سوردوں کے نمبرات ہوتے ہیں اور اس میں نقشے بنے ہوتے ہیں اس میں نمبر لکھا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھی رہتی ہیں اور وہ قرآن کے نام پر لوگوں کو تعویذ دی جاتی ہے حقیقت میں قرآن کی آیتیں نہیں رہتی اس کے اندر وہ صرف ہمیں اور آپ کو یا جو لوگ تعویذ استعمال کرتے ہیں لوگ ان کو دھوکا دیتے ہیں تو قرآن سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے جو ہمارے بیچ سے ثابت ہے قرآن پڑھنا تلاوت کرنا پڑھ کر کے اپنے جسم پر فروغ لینا دم کر دینا اس کے ذریعے سے انسان کو شفا ملتی ہے طریقہ یہ طریقہ اگر ہم نے چھوڑ دیا اور اس کو لکھ کر کے گلے میں لٹکا لیا تو اس کے ذریعے سے ہم کو شفا نہیں ملے گی اللہ, اللہ کے حدیث سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس گھر کے اندر سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے سور بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہوتا ہے لیکن جب تک آپ نہیں پڑھیں گے جب تک آپ اس کی تلاوت نہیں کریں گے اور جب تک وہ شیطان نہیں سنے گا اس وقت تک آپ کے گھر سے نہیں بھاگے گا ازام ہوتی ہے ازام کے کلمات شیطان سنتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب اللہ کے کلمات جب ہم پڑھیں گے اور شیطان ان کلمات کو سنے گا تو شیطان اس گھر سے بھاگے گا گھر میں قرآن رکھ پر دیجیے دست دانوں میں سجا کر کے اور یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے شیطان ہمارے گھر میں نہیں آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا قرآن پڑھیں گے تب شیتان وہاں سے بھاگے گا اس لیے ہمارے کہ قرآن کو قبرستان نہ دو اس کا ہے ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مردے کو گھر کے اندر نہیں کر سکتے یہ صرف تین لوگوں کو حاصل تھی اللہ کے کیونکہ اللہ کے قدیش نبی کی جہاں مفاد ہوتی ہے ان کو ہی دفن کیا جاتا اور دوسرے نمبر پر ابو بکر عمر ابو بکرضی اللہ کو اور تیسرے عمر فالو اور ضلع طالانوں کو گھر کے اندر ان کو ختم کیا گیا اور اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے اس لیے آج ان کی قبریں وہاں موجود ہیں ہنستے عائشہ کے گھر میں لہذا کسی شخص کو مسجد میں یا گھر میں دفن کرنا اس کے لیے جائز نہیں حرام اس کے لیے دوسرا معنی یہ ہے کہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے قبرستان میں قرآن پڑھنا اذان دینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے لہذا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ جس طریقے سے قبرستان کے اندر نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ وہاں اذان دے سکتے ہیں نہ وہاں جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں نہ جا کر کے وہاں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں ایسا گھروں کو نہ بناؤ بلکہ گھروں کے اندر قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت کرو قرآن پڑھو گے تو تمہارے گھر کی خاص دی جائے گی تو یہ قرآن سے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ اگر یہ طریقہ ہم چھوڑ دیں گے تو قرآن سے ہم کو شفا نہیں ملے اس کی مثال بہت واضح ہے اور اس کی مثال ہے دواؤں کی اللہ نے دواؤں میں شفا رکھا ہے اور ہر دوا سے شفا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اس دوا سے ہم کو شفا نہیں ملے گی مثال کے طور پر ٹیبلٹ ہے دوا ہم اس کو کھاتے ہیں اگر ہم اس کو نہ کھائیں ہوٹل میں کپڑے میں بات کر کے گلے میں لٹکا لیں کہ ہم کو شفا ملے گی بتائیے آپ کو جواب دیجیے نہیں شفا کر سکتی اس کو کھائیں گے تب شفا ملے گی مرہم ہوتا ہے آپ مرہم زخم پر لگاتے ہیں جب زخم پر مرہم آپ لگائیں گے تب جا کر کے اس مرہم کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا لیکن آپ مرہم زخم پر نہ لگائیں آپ مرہم کو پی جائیں کھا جائیں اس کو تو اس سے آپ کو چفا ملے گا نہیں ملے گا سیرپ ہوتا ہے پی, پیا, پیا جاتا ہے نا سیرپ کو پیتے ہیں اس کو پینے کے بجائے اپنے جسم پر آپ تو من لیں تو کیا اس سیرپ سے آپ کو فائدہ ہوگا کیوں نہیں فائدہ ہوگا بھائی اللہ نے شبا رکھا دواؤں کے اندر شبا ہے لیکن آپ نے طریقہ وہ استعمال کیا جو طریقہ صحیح نہیں ہے وہی معاملہ دواؤں کا بھی ہے یہ قرآن کا بھی معاملہ وہی ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں جو برہدہ کے ایک علاقے میں داعی اور محلے ہیں یو پی کے ہیں وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں گرمی کا موسم تھا ایک ہندو کا ڈاک بچہ بیمار ہو گیا اور اس کو اسہال ہونا شروع ہوا اور طے آنا شروع ہو ہوگی اور کافی سیریس ہو گیا کوئی ڈاکٹر تھا گاؤں میں آپ پر جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتے ہیں اب وہ گیا دوا کرنے کے لیے وہ نس ڈھونڈ رہا تھا نس نہیں ملی اس کو تو وہ جو بوٹل ہوتی ہے جو چڑھایا جاتا ہے اس نے کیا کیا کہ کسی میں جائے گا اس کو پلا دیا اس نے کیا اس کو پلا دیا دو بوٹل اس نے ملا دی بچے کی موت ہو گئی اس بچے کی موت ہو گئی وہ چیز جو شفا کا ذریعہ تھی اس کے غلط استعمال کی وجہ سے وہی انسان کی موت کا ذریعہ بن گئی لوگوں نے اسے کہا جا کر کے کیس کر دو وہ ہمیشہ کے لیے جیل میں چلا جائے گا لیکن اس نے کہا کہ میرے بھگوان میں میرے بچے کی موت ایسی لکھی تھی اس لیے مر گیا وہ کیس کرنے نہیں گیا تو یہاں کیوں اس کو نقصان پہنچا اس لیے کہ اس نے وہ طریقہ اپنایا جو طریقہ صحیح نہیں تھا لہذا اللہ رب العالمین نے جن چیزوں میں جن اعمال میں برکت رکھی ہے اگر آپ اس طریقے کے مطابق استعمال کریں گے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تب جا کر کے آپ کو فائدہ ملے گا پانچویں یا چھٹی چیز یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس ایمان صالح اور صحیح عقیدہ اور اعمال سالیہ نہیں ہوں گے اس وقت تک انسان ان چیزوں سے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر اس کو فائدہ ہو جائے لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تمام چیزوں کا تعلق روبیت سے ہے دنیا سے ہے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کا ایمان درست نہیں ہے آپ کے اندر اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو خالص نہیں ہے شرک سے کی اشتناب نہیں ہے تو اسی صورت میں وہ چیز آپ کے لیے آخرت کے اندر فائدے مند نہیں ہوگی آپ قرآن پڑھتے جائیے قرآن یاد کرتے جائیے لیکن اس قرآن کے مطابق اگر آپ کا عمل نہیں ہے قرآن پڑھیں گے آپ کو ارس ملے گا لیکن اس کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے تو وہ قرآن کا پڑھنا آخرت میں آپ کے لیے شورمند نہیں ہوگا جب تک کہ قرآن کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہوگا ہمارے یہاں بڑی کوشش ہوتی ہے اور اچھی کوشش ہے الحمدللہ ہونا چاہیے حافظ قرآن بنانے کی لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ حافظ قرآن سے پہلے ان کو عامل قرآن بنائیے جنت میں جانے کے لیے حافظ عالم امام بولانا مشتد ہونا شک نہیں ہے جنت میں ہر وہ شخص جائے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا جو سلب سعلیم کے عقیدے اور منحص پر ہوگا شرک اور بدعت اور خرافات سے اس کے یہاں دوری ہوگی چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو دیہات کا رہنے والا ہے اسے چاہے قرآن کی کوئی صورت ہی نہ یاد ہو لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ انسان ضرور جنت کے نہ جائے گا لیکن یہ قرآن, پورے قرآن کا حافظ ہے سیاحسکتا کا حافظ ہے لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے یہ سیاستہ کا حفظ پورے قرآن کا حفظ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا عبد الرحمان بن مجی یہ تو صحابہ کے زمانے کی مثال ہے آج بھی آپ دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے محسر ہیں بڑے بڑے حفاظ ہیں حدیثوں کے حلفاظ ہیں لیکن ان کے اعمال میں شرک ہی شرکا آپ کو نظر آئے گا یہ قرآن ان کے لیے سفارش نہیں کرے گا قیامت کے دن کن کے لیے سفارش کرے گا جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا اللہ کے سر عزیز قرآن یا تو تمہارے لیے حجت بن کر کے آئے گا یا تمہارے خلاف حجت بن کر کے آئے گا اگر ہم نے قرآن کے مطابق خبر نہیں کیا یہ قرآن ہمارے چاہے ہم دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر دیں مہینے میں دس مرتبہ قرآن ختم کریں یہ قرآن ہمارے لیے سفارش نہیں کرے گا ہمارے خلاف قیامت کی دن گواہی دے گا اس لیے اسلام کے اندر عقیدہ یہ اہم چیز ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ انسان کے پاس عقیدہ اور ایمان ہو تو اگر انسان کا عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں ہے اور اسے ان چیزوں سے فائدہ مل رہا ہے تو دنیا کے اندر فائدہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ اللہ تربور عالمین ہے اللہ سے رب اللہ رب المسلم سے نہیں ہے اللہ رپورعلومین اللہ رالمین سب کو فائدہ دیتا ہے دواؤں سے غیر مسلم کو بھی شفا ملتی ہے اور غیر مسلمان کو بھی شفا ملتی ہے تجارت سے ایک مسلمان کو بھی نقصان ہوتا ہے غیر مسلم کو بھی نقصان ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ہے لہذا یہ دنیا کے اندر رہ جائے گا اگر انسان کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک حدیث آتی ہے محمد رحمت اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور صحیح تدریب کے اندر اور سلسلہ سیاح کے اندر بیان کیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ ہمارے بھی سرکار سب نے وضو کیا آخری زمانے کی بات ہے آپ کی ہے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد لوگوں نے اس پانی کو لے کر کے اپنے کسی پر بننا شروع کر دیا صحابہ رام نے پوچھا آپ نے کیوں ایسا کر رہے ہو آپ نے کہا کہ آپ سے برکت کی امید ہے آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں یا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو وہ جب بات کرے سچ بولے جب امانت رکھی جائے امانت میں خیانت نہ کرے اور اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے یہ آپ نے لوگوں کو عمل کرنا سکھایا آپ نے عمل کی لوگوں کو ترغیب دی یعنی صرف یہ کر لینا آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس عمل نہیں ہوگا ایمان اور بڑے سارے نہیں ہوگا تو یہ چیزیں بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے تبرک کے مسئلے سے متعلق تبرک علما نے بیان کیا کہ اس کی دو قسمیں ہیں ایک تبرک جائز ہے اور ایک ناجائز تبرک ہے جائز تبرک یہ ہے جیسے قرآن میں اللہ حرب الحادی نے برکت رکھا ہے آپ قرآن ایک ہرپ پڑھیں گے اللّہ تعالیٰ کو تسلی دے گا یہ قرآن آپ کے لیے قیامت کے دن شفاط کا ذریعہ بنے گا اگر آپ اس کے مطابق آپ کا عمل بھی تو ہے اور دیکھیے بات میری رہ گئی کہ میں عبدالرحمان بن ملزم کی میں نے مثال دی تھی اور بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی تبھی یاد آئی کہ عبدالرحمٰن بن ملزم یہ صحابہ کا شاگرد تھا کن کا شاگرد تھا صحابہ کا شاگرد تھا امر بناس رضی اللہ عں جب مصر کو فتح کیا تو انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ کے پاس سب لکھا اور کہا کہ کوئی پاری ہمارے پاس بھیج دیجئے جو ہمیں بچوں کو سب کو قرآن کی تعلیم دے عمر خانو رضی اللہ نے عبد الرحمان بن ارجیب کو بھیجا بڑی چیت راوت کی تھی قرآن کا حافظ تھا پانی تھا اس کو آپ نے اس کے پاس مصر کے اندر بھیج دیا اور ایک توثی لے کر کے بھیجا تاریخ اسلام کا سب سے پرانا توسیہ یہی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ علو نے یا تسیہ کہلے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبدالرحمٰن بن ملزم کے لیے لکھا اور کہا کہ میں اسے ترجیح دے رہا ہوں اپنے آپ پر اور میں ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو قرآن کا ہر قدر باری ہے تم اس کے لیے وہاں پر کوئی جگہ متعین کر دو جو بچوں کو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے گا عبدالرحمان بن رزم گیا اس نے قرآن کی تعلیم دینا شروع کیا لوگوں نے فائدہ اسے اٹھایا جب عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں نے خروج و بغاوت کیا اوباشوں میں سبائیوں نے اور خادشیوں اور رافذیوں نے ان کے خلاف جو خروج و بغاوت کیا تو اس میں یہ بھی شخص شامل تھا اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ان کا دور آیا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تو اس نے علی رضی اللہ علیہ عنہ کو جا کر کے قتل کر دیا عبدالرحمان علی مسجد میں کون تھا یہ صحابہ کا شاگرد شاگردی اس وقت تک نفع بخش نہیں ہوگی جب تک شاگرد اپنے استاذ کے عقیدے پر نہیں ہوگا آج بہت سارے ہمارے معاشرے میں لوگ موجود ہیں بڑے بڑے علماء کی شاگردی کا تذکرہ کرتے ہیں میں تو فنا کا شاگرد دو فنا کا شاگرد ہوں اور اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے برے منحص کو جو سرب سال کے منحص کے خلاف ہے اس منحص کو ثابت کرنے کے لیے کہ منحص صحیح ہے میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں وہ ہمارے استاد ہے یہ صحابہ کا شاگرد تھا کون عبد الرحمان گرجی شاگردی اس وقت تک منافع بخش نہیں ہوگی جب تک انسان استاد کے عقیدے پر نہ آپ کسی جامعہ سے بھاری ہیں آپ مدنی ہے مان لیجیے لیکن اگر وہ جو عقیدہ پڑھایا جاتا ہے اگر صارف صالین کے عقیدے پر آپ نہیں ہیں تو مدنی ہونا کوئی مقدس اور مقبرک نہیں ہے آپ یہیں پر ہیں آپ کا عقیدہ صحیح اور درست ہے آپ قابل قبول ہیں قابل تعریف ہیں آپ کی بات مانی جا رہی لیکن اگر آپ مدینے سے فارغ ہو کر کیا ہے دنیا اس عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی لیکن آپ کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو وہاں کو کے اساتذہ کا ہے یا جو آپ وہاں تعلیم دی جاتی ہے آپ ان کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کا بدنی ہونا آپ کے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہے آپ کے عقیدے کو صحیح ثابت کرنا اس سے نہیں ہوگا آج بہت سارے لوگ ہیں جو جا کر کے وہاں پڑھ کر کے آتے ہیں ان کے عقیدے کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ ایک پرانا عقیدہ جو ان کا وہی واپس لے کر کے آتے ہیں تو شاگرد تھا عبدالرحمن بن ملک صحابہ کا کس کو قدر کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے سور نے یہ حدیث آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں سب سے برا قاتل اگر کوئی ہے تو علی رضی اللہ علیہ کا قاتل ہوگا یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ و کی حدیث اس کے تعلق سے موجود وہ مبشر برجنہ چوتھے خلیفہ راشد ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ علیہ کو قتل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا تھا اور جب قتل کیا تو اس نے کہا کہ میں نے کافل کو قتل کیا علی رضی اللہ عدان کی بشارت صحابہ کی جنت کی بشارت اللہ قرآن کر دیں اور اس کو قتل کر کے جنت کا حقدار سمجھتا تھا اور جب اسے قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بارگین مت سفر کرنا تلوار سے میری قدر مت اڑا دینا کبھی میرے دائنے ہاتھ کے اونیا کاٹنا پھر کوہنی سے کاٹنا کلائی سے پھر کوہنے سے پھر کندھے سے کاٹنا پھر بائیں ہاتھ کو پھر دائنے پاؤں کو پھر بائیں پاؤں کو اس طریقے سے کاٹو گے جتنا زیادہ مجھے حیثیت پہنچے گی اتنا زیادہ مجھے عجر اور شواب ملے گا کیونکہ میں نے کافر کو قتل کیا ہے صحابہ کا شاگرد تھے اس لیے کسی کی شاگردی سے آپ کبھی آپے مت آنا اور اہل حدیث کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو کسی دھوکے مت آئے کسی سے دھوکے مت آئے کہ آپ نے شاگردی کے دی میں فلاں کا شاگرد ہوں اور شاگردی کے جہاں سے نہ کر کے انسان اس کے عقیدے اور مناسب کو لے, لے. آپ دیکھیے اس کا عقیدہ اور ہے وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے کسی چیز کی تعلیم دے رہا آپ کے یہ اتنا ضروری ہے تو یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ اگر آپ کا عقیدہ اور منہج نہیں ہے آپ قرآن کے حافظ ہیں پورے سیاستہ کے حافظ ہیں آپ کو کوئی فائدہ آخرت کے اندر ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ سلم سالین کے عقیدے اور ان کے منہج پر نہیں ہیں تو قرآن میں اللہ ابا نے شفا رکھا ہے یا برکت رکھی ہے آپ یہ خراب پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کس دے گا لیکن اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہوئی جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا نمبر دو انبیاء کی ذات بابرکت ہوتی ہے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے وہ بابرکت ہوتے تھے اللہ نے حسی عیصٰ علیہ السلام کے بارے میں گھمایا ان کی زبان سے کہلوائے مبارک میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا اس طریقے سے اللّہ اللہ نے دیگر انبیاء کے بارے میں بیان کیا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اردس تھی سراپا بابرکت تھی. اور آپ کی برکت کی دو شکل تھی دو صورتیں ایک تو آپ کی معنوی برکت تھی معنوی برکت یہ ہے کہ جو آپ کی نبوتوں رسالت پر ایمان لائے گا اللہ رب الرامین اس کو جہنم سے بسا کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا آپ کی اتباع کرے گا اور اس طریقے سے آپ پر ایمان لائے گا اللہ رب الرامین اس کو جہنم سے برکت ہے بہت بڑی برکت تھی کہ اللہ رب الرامین نے اس کو آپ پر ایمان لانے کے ذریعے اور آپ کی سنتوں پر عمل کی وجہ سے صحیح عقیدہ اور ایمان کی بنیاد پر اللہ رب اس کو جنت داخل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت داخل کرے گا یہ معنوی برکت ہے یہ برکت سارے انسانوں کو یا ان لوگوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے جو جن کو اللہ رب العالمین نے علم سے نواز رکھا ہے یا وہ معاشرے کے لیے اور جہاں وہ رہتے ہیں علاقے کے لیے باعث خیر ہیں یہ معنوی برکت آج بھی موجود ہے ہمارے شیخ صاحب موجود ہیں شیخ فضی الزام صاحب رحمۃ اللہ ان کے ذریعے سے کتنا, کتنی برکتیں لوگوں کے درمیان پھیل رہی ہیں ان کے درواز سے کتنی, کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جمعہ کے خطے ہوتے ہیں درست ہوتے ہیں دولات ہوتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے ذریعے سے کتنا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ معنیوی برکت کہلاتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کی سلا ہو رہی ہے لوگ شک کو بداعت اور خرابات کو چھوڑ رہے ہیں توحید عید السنت کو سلب سالین کے عقیدے اور منحص کو ہرا رہے ہیں خوات اور رواف اور جو منحرفین ہیں سلب سالین کے عقیدے اور منحص کے خلاف ہیں ان لوگوں کی روش اور عقیدوں کو چھوڑ کر کے صحابہ طاوی طب تعبیر کے راستے کو بنا رہے ہیں یہ معنوی برکت ہے اللہ اقبام جس سے چاہتا ہے اس کو لیتا ہے یہ معنوی برکت ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی دوسری بدت جو مانبی کے ساتھ تھی وہ تھی حصہ برکت اور حصی برکت کی کئی صورتیں یا شکلیں تھیں اس میں اس کی؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم کے اندر برکت رکھی تھی آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر برکت رکھی تھی نمبر دو آپ کے جسم سے نکلنے والے پانچ چیزیں ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی آپ کے بالوں میں آپ کے ناخون میں آپ کے پسینے میں اس طریقے سے ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمی نے آپ کے لیے برکت رکھی تھی جن چیزوں کو آپ استعمال کر لیتے تھے ان چیزوں کے اندر بھی اللہ رب ربانی برکت ڈال دیتا تھا آپ نے کسی لکڑی کو پکڑا اس لکڑی کے اندر بھی برکت آ جاتی تھی آپ نے کوئی چیز استعمال کی برتن تھے آپ کے اس کے اندر برکت آ جاتی تھی یہ جو حصی برکتیں ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی یہ حصی برکت اللہ رب العالمین نے انبیاء کے علاوہ کسی کی ذات میں نہیں رکھا حتیٰ کی صحابہ کی ذات میں بھی یہ حصہ برکت نہیں تھی کہ آپ ان کو پکڑ کر کے چومنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہوتا تھا یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر برکت ہو یا ان کے پسینے اور ناخوں کے اندر برکت ہو یا ان کے استعمال کرنے والے کپڑے اور پگڑی اور امامے اور قلم کے اندر برکت ہو یہ چیز نہیں تھی آج دیکھیے جو سلم سالم کے عقیدے منحصب نہیں ہیں آپ دیکھیں گے یہ برکت بھی اپنے پیروں اور فقیروں اور علماء اور درویشوں کے بارے میں عقیدہ رہتے ہیں ان کے قلم بڑا بابرکت ہے اس قلم سے انہوں نے دستخط کیا اس قلم سے انہوں نے فلاں کتاب لکھی انسان اس کو چوکتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اسے بابرکت سمجھتا ہے یہ لاٹھی فلاں بزرگ صاحب استعمال کرتے تھے یہ لاٹھی اسے چلتے تھے اس لاٹھی کو استعمال کریں گے تو بزرگیت اور علم ہمارے اندر بھی آ جائے گا یہ امامہ فلانا صاحب استعمال کرتے تھے آپ امامہ استعمال کریں گے سارا علم آپ کے دماغ کے اندر منتقل ہو جائے گا جیسے جو موبائل رکھتے ہیں یہ ساری معلومات اس موبائل سے دوسرے موبائل کے اندر چلی آتی ہے ایسے ساری معلومات آپ کے دماغ کے اندر آ جائیں گی یہ برعقیدگی کی انتہا یہ برکت اللہ رب العالمین نے انبیاء کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے اندر یہ برکت نہیں رکھی تھی صاحب کرام کے اندر یہ برکت نہیں تھی اسی لیے صحاب کرام ایک دوسرے سے ملتے تھے کوئی کسی کو چوٹتا اور چاٹتا نہیں تھا گلے ملنا تو سب کے ساتھ ہی لیکن ان کے ہاتھوں کو جمنا ان کے پاؤں کو جمنا اور ان کے استعمال شدہ چیزوں کو جمنا یہ چیزیں اللہ رب الامی نے انبیاء کے علاوہ کسی کے اندر نہیں رکھی ہے اگر یہ کوئی کرتا تو گجات کے انتخاب کرتا غلط چیز نہیں ہے اللہ رب الامی اس کے اندر برکت رکھی ہی نہیں ہے برکت انبیاء کے تعلق سے اللہ رب الامی نے رکھی تھی لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو بتا دوں یہ ہے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں جو آپ نے استعمال کی تھی ان میں سے کوئی بھی چیز آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جو لوگ دعوی کرتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں شہر کے اندر نبی کے بال موجود ہیں نبی کے کھڑاؤں موجود ہیں چپل موجود ہے نبی کے اماما موجود ہے وہ سب کے سب جھوٹے لوگ ہیں کوئی بھی چیز آج اللہ کے سور صدی کی استعمال شدہ کوئی چیز آج دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ عبامین کی مشیت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت وہ سب کے سب ختم ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ جو انگوٹھی تھی کسی کنویں کے اندر گر گئی تھی وہ انگوٹھی نہیں ملی ہمارے نبی کا جو عصا تھا اور جو کچھ آپ کا ادار تھا حضرت امین واضح رضی اللہ عنہ کی قبر کے اندر رکھ دیا گیا یا اس طریقے سے جو آپ نے اپنا کپڑا دیا تھا ایک خاتون کو جو حضرت ہسط رضی اللہ عنہ کو وزل دے رہی تھی تو وہ کپڑا ان کی قبر کے اندر رکھ دیا گیا اس طریقے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اوبے بن سلول جو رئیس المنافقین تھا جس کے جنازے کی بھی نماز آپ نے پڑھی اپنا لہا مبارک بھی لگایا اور اس طریقے سے اپنا جبہ بھی دیا اور اس کے جبے کے جس کو کفن دیا گیا اور اس طریقے سے کو دفن کر دیا گیا تو وہ بھی وہاں پر استعمال ہو گیا اگر سے آپ اس کرنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا منافقوں کا سدار اللہ ابرامی نے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا ان منافقین اب درقی اللہ شرار منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے اور آپ نے اس وقت کیا تھا جب آپ کو نماز انازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا جب منع کر دیا گیا اس کے بعد آپ نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو معلوم یہ ہوگا کہ نبی بھی اگر نماز عنازہ پڑھ دے اور ایمان اگر انسان کا صحیح نہیں ہے اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو جنت کے اندر نہیں جا سکتا آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں سے بیان کر لیجئے آپ کا ایمان عقیدہ کچھ بھی ہے اب آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پیر صاحب آپ کو سیدھے جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے آپ ان سے بحث کر لیجئے یہ چیز آپ کے لیے بحث کر لینا ہی کافی ہے یہ بدعقید بھی بدعقیدگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھی سب کچھ کیا لیکن جنازے کی نماز پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک انسان کے پاس عقید خالص خالص عقیدہ توحید کا جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہو خالص طوائے سنت جس میں فضاط کی کوئی آمیزش نہ ہو جب تک انسان سلب سالین کے عقیدے اور منحص پر نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کو دنیا کے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی نہ قرآن پہنچا سکتا ہے نہ تحجد نہ آپ کی لمبی گاڑی نہ آپ کے کپڑے کا ٹکنے سے اوپر ہونا نہ اور دنیا کا سارا خیر آپ کا کام کر لیجئے لیکن اگر یہ خیر اور یہ بھلائی یہ سب سے بڑا معروف یہ سب سے بڑی چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے آپ جب تک صاحبہ کے راستے کو نہیں اپنائیں گے جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ رب اللہ انعام کا وعدہ کیا ہے اللہ ان پر انعام کیا طریقے جا کر کے انسان کو جنت مل سکتی تو اس طریقے سے جو بھی چیزیں ہمارے بھی کے ساتھ تھی ساری چیزیں ختم ہو گئی اللہ کے قیصور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کے تعلق سے ساتھ ملکوں کے اندر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے نبی کے وہ قدموں کے نشانات ہمارے پاس موجود ہیں حالانکہ ساری باتیں غلط ہیں امام علام رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ سیاح کے اگر کیا ہے اور ان سے پہلے جو آثار قدیمہ کے ماہر تھے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جنہیں آپ نے استعمال کیا تھا کوئی بھی چیز آج موجود نہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی تاریخ نبی کی سے جا کر کے نہیں ملتی ہے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے استنبول کے بہت بڑے ماہر تھے آثار قدیمہ کے ان کا نام وفیف تھا اس طریقے سے مصر کے ایک ماہر تھے ان کا نام میں ڈھول ہوں انہوں نے بھی باقاعدہ لکھا ہے کہ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ سارے دعوے باطل ہیں کوئی بھی چیز اللہ کے وسلم کی ذات سے منسوخ کوئی بھی چیز آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے اور ایک بات میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہی تھی کہ آپ کے جسم و بارے سے نکلنے والی پاک چیزیں لوہاپ آپ کا پسینہ آپ کا دھوپ آپ کا بلغم با، با، با، با، بال ناخون یہ ساری چیزیں پاک ہوتی ہیں ان میں اللہ اقبال برکت رکھی تھی آپ کے پیشاب میں آپ کے پیخانے میں کوئی برکت نہیں تھی جو واقعہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ آپ نے پیشاب کیا کسی خاتون یا کسی نے پی لیا یہ واقعہ موزوں ہے من واقعہ ہے کسی بھی سنگن اور ناین متن یہ واقعہ ثابت نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں جو واقعہ ہے وہ ہے کہ پسینہ امر سلیم سے آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے تھے اور کیونکہ وہ مہاجر میں سے تھے امر سلیم اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے محروم میں سے تھے تو وہاں جاتے تھے اور وہاں باقاعدہ ان کے گھر آرام کرتے تھے ایک مرتبہ آپ گئے اور وہ موجود نہیں تھی گرمی کا موسم تھا اور آپ کی کچھ مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا آپ نے پسینہ انہوں نے ایک شیشی کے اندر لے لیا اور اس کو جمع کر لیا ہمارے بھی نے پوچھا کس لیے کر رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا یہ کہا کہ خوشبو کے اندر ہم اس کو رکھیں گے یہ بخاری اور صحیح مسلم روایت ہے اس کے روایت تھے یہ سڑک کے کے اندر آتا ہے کہ جو ہمارے بھی سب اللہ علیہ وسلم کے بال کٹواتے تھے تو سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے اور بال لینے کی سارے لوگ کوشش کرتے تھے اور بال رکھ کر کے پانی ڈال کر کے اس کے ذریعے سے لوگوں کو شفا ملتی تھی جب کوئی بیمار ہوتا تھا اور لوگ آتے تھے جن کے پاس بال ہوتے تھے تو اس طریقے سے وہ ان کو پانی دے دیتی تھی وہ خاتون یا وہ آدمی تو اس مریض کو اللہ حقام اس کے ذریعے سے شفا دے دیا کرتا تھا اس طرح کے بہت سارے واقعات صحیح عدیظوں کے اندر بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں یہ جو برکت ہے یہ حصی برکت ہے یہ اللہ رب العالمی نے آپ کے تعلق سے رکھی تھی لیکن حصی برکت کے تعلق سے دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے آپ کی باہمی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک وہ چیز باقی اور باقی رہے گی لیکن حصی برکت کا دور ختم ہو چکا ہے اور کوئی بھی چیز اللہ کے سر کے تعلق سے منسوخ آج موجود نہیں ہے تو یہ بھی تبرب کی ایک جائز شکل یا جائز تبرب کی ایک قسم یہ بھی ہے جو امتیا کی ذات سے ہوتی ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یا اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العمین آپ کے عجر کو بڑھا دیتا ہے اگر آپ اکیلے گھر میں نماز پڑھ لیں آپ کی یا مسجد میں آ کر کے جماعت چھوڑ کے نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن یہ کہ جو عجر اور ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا اور انسان جماعت چھوڑ دینے کی بنیاد پر اگر اس کے پاس کوئی ازرے شاہی نہیں ہے جو معنی ہو اس کے لیے مسجد آنے کے لیے ورنہ انسان کو ہو ہوگا اگر بغیر کسی عزر کے انسان گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ لاکہ لوگ آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی انسان کے لیے عزر ہے اس کے اندر برکت ہے پچیس گنا انسان کو زیادہ عزر اور ثواب ملتا ہے اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کچھ مقامات ہیں جن مقامات پر نہ برکت رکھی ہے آپ دیکھیے ہرمین ہے یا اس سے آپ دیکھ لیجیے جو مقدس مقامات ہے جہاں انسان جاتا ہے حج کرنے کے لیے مینا ہے عرفات ہے مطلف ہے جب تک انسان حج کے دوران وہاں نہیں جائے گا اس وقت تک انسان کا حج نہیں ہوگا یہ مقدس مقامات ہیں تو کیسے آپ کو برکت ملے گی جب ان دنوں میں آپ وہاں جائیں گے اور وہ چیز کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے سے ثابت ہُدا ہے تب جا کر کے آپ کو اس کے ذریعے سے برکت ملے گی تو بہت سارے مقامات ہیں مسجد نبوی ہے آپ نماز پڑھیں گے ایک ہزار ملے گا مسجد حرام ہے آپ کو ایک لاکھ سوا ملے گا مسجد اقسا آپ سے ڈھائی ملے گا دیگر مسجدوں کے مقابلے میں مسجد قبا ہے اللہ نے اس مسجد کے اندر برکت رکھی ہے ایک دو رکعت نماز پڑھنا امریک کے برابر انسان کو سوا ملتا ہے یہ ساری برکتیں ہیں جو اللہ رب العالمین ان پر رکھی ہیں تو اس طریقے سے کچھ مقامات ہیں جن میں اللہ رب العالمین برکت رکھی ہے آپ دیکھیے حضرت سود ہے حضر سود کو چومنے سے بھی انسان کو برکت ملتی ہے وہ قیامت کی جناب کے لیے گواہی دے گا اور جنت سے آئی پتھر ہے اس کا हमारे ہمارے لیے با برکت ہے اگر آپ خود چوم نہیں سکتے کسی چیز کے ذریعے سے اپنے ہاتھ سے اگر آپ نے پکڑ لیا آپ ہاتھ کو چوم سکتے ہیں ہاتھ آپ کا نہیں پہنچ رہا لکڑی پہنچ گئی اصا آپ نے پہنچا دیا اس اصا کو آپ چوم سکتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز کو ٹچنا ہو اور اس کو آپ جومیں تو یہ اس کے اندر برکت نہیں ہے تو حجر سوتر اللہ حقرآن برکت है رکنے معنی ہے اس کے اندر بھی حضر اسود اور رقر مانی کا چومنا گناہوں کو بٹا دیتا ہے یہ حد الخطا اللہ کے سر کے جس گناہوں کو بٹا دیتا ہے تو رقر مانی کو صرف چومنا ہے یہ ہاتھ سے پکڑنا چومنا نہیں چومنا حضر اسود کو ہے رقر مانی کو صرف آپ ہاتھ سے چش کر سکتے ہیں اس کو چومنا اللہ کے سر کی سب کا ثبوت نہیں ہے ایسے ہی جو دیگر ارکان ہیں خانے کعبہ کے اس کے پکڑنے کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا تو اس میں اللہ رقبان نے کے لیے برکت رکھیے. کچھ اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ ربان نے برکت رکھی ہے آپ دیکھیے ہر اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بابا برکت ہوتا ہے اس وقت انسان کی دعا کو اللہ البرم قبول فرماتا ہے آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے شبِ قدر آتی ہے جمعہ کا دن ہے اصل کے بعد کا وقت انسان کھڑے ہو کر کے دعا کرتا ہے اللہ عبان اس کی دعا کو قبول کرتا ہے رات کا آخری پہر ہے انسان کھڑے ہو کر کے دعا انسان دعا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے رب عبام اس کے عمل میں برکت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے ہے یہ ساری چیزیں برکت کی ہیں ساری چیزیں اللہ رب کے اندر برکت رکھی ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اللہ ان کے اندر برکت رکھی ہے کھانے پینے کے دودھ کے اندر برکت ہے اجوا اور کھجور کے اندر برکت ہے اجوا کے اندر زیادہ برکت ہے اور عمومی طور پر کھجور کے اندر برکت رکھی گئی ہے دودھ کے اندر برکت ہے اس میں جو سرما ہوتا ہے پتھر ہے بہترین سرما ہوتا ہے اس سے آنکھ کو جھلا ملتی ہے کمبی طریقے سے آپ دیکھیے کلونجی ہے بلیک سیٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے حدیث ہے کہ اس کے اندر جو ہے بڑھاپے کے سوا اور موت کے سوا اس کے اندر اللہ حبراہمی نے شفا رکھا ہے تو کیونکہ بڑھاپا بھی انسان کو آتا ہے اس کے اندر اس کا علاج نہیں موت کا علاج نہیں ہے کوئی کیونکہ کلونجی کے اندر اللہ اقبر برکت رکھی ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں گھوڑے کے اندر برکت ہے بکری کے اندر برکت رکھی گئی ہے تو یہ ساری کچھ چیزیں ہیں کچھ جگہیں ہیں کچھ مقامات ہیں کچھ اوقات ہیں جن میں اللہ حربامن برکت رکھی ہے یعنی آپ اگر ان جگہوں کا ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ رب الامین آپ کو عزر دے گا اور اس کے اندر زیادہ اضر اور زیادہ صرف زیادہ نفع اور زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا آپ کا کام کم رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر زیادہ برکت رکھے گا آپ اگر اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اوقات میں دعا کرتے ہیں دونوں کے اندر فرق رہے گا ان اوقات میں دعا کرنے میں اللہ رب الام اس کو قبول گرماتا ہے تو یہ جو اوقات ہیں مقامات اور جگہیں ہیں ان میں اللہ رب اللہ برکت رکھی ہے تو یہ جائز تبرک کی صورتیں اور قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ناجائز تبرک ہے دوسری قسم اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ ان چیزوں میں انسان برکت کی امید رکھے جس میں اللہ رب الامی نے برکت نہیں رکھی ہے یہ شرک ہے ایسے برکت کی امید رکھنا کیونکہ اللہ نے برکت نہیں رکھی اس کے اندر تو جن چیزوں میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے اگر آپ اسے برکت کو شکا کی امید رکھتے ہیں وہ شرک ہوتا ہے اسی اللہ کے اس نے کہا منتا اللہ بات اشرک جس نے گنڈے لٹکائے اور اس طریقے سے دھاگے وغیرہ لٹکائے مٹکا یا منکا یا جو بھی چیز لٹکائی تعویذ لٹکایا اس نے اللہ ربامن کے ساتھ شرک کیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شفا نہیں رکھا ہے نہ وہ شفا کا ذریعہ ہے وہ شفا کا ذریعہ اللہ نے اس کو نہیں بنایا لہذا جو چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے یا برکت نہیں رکھی ہے آپ اگر اسے برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا کیونکہ برکت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ز سے ہے اللہ تعالیٰ بابرکت ہے اللہ ہی برکت دینے والا ہے جیسے اللہ شفا دینے والا اولاد دینے والا ایسی برکت دینے والا دالا. اللہ نے اس کے اندر برکت نہیں رکھی آپ اسے برکت کی امید رکھتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر برکت ہے جبکہ اس کے اندر برکت اللہ اللہ نے نہیں رکھی ہے اس طریقے سے اور مثالیں میں نے کے سامنے دی تھی کہ لوگ اپنے بزرگوں کی چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں اس کو چوبتے اور چارتے ہیں بیعتیں بھی جاتی ہیں اگر جسمیر پر بیعت ہوتی ہے اگر ہاتھ نہیں پہنچتا ہے تو رومال یا اس طریقے سے اور کوئی رسی پھینک کر کے اس کا ایک شرا عالف کے ہاتھ میں پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کا دوسرا लोगों لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے सारे سارے پکڑ کر کے لوگ بیت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں حرام ہے نمبر ایک بیت کا تعلق تو صرف امام وقت سے ہوتا ہے امام وقت کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ہاتھ میں بیت کرنا یہ چیز جائز نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی افضل انسان کے ہونا کتنا ہی نیک اور پرہزگار نہ ہو آپ دیکھیے امیر مہمین امیر معاویہ امیر رضی اس وقت ان سے افضل لوگ موجود تھے بلا شبہ افضل لوگ موجود تھے لیکن کوئی ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا سب جا کر کے ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا افضل کے ہوتے ہیں مفضور کی عما جائز ہے لہذا اگرچہ مبزور تھے اور دیگر صحابہ کے مقابلے میں لیکن ان کو چھوڑ کر کے کوئی کسی اور کے پاس بیعت کرنے کے لیے نہیں گیا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے لوگوں کے ہاتھ میں بیت کیا عبر فاروق خلیفہ بنے لوگوں کے ہاتھ بیعت کیا آج جو پیروں اور فقیروں پر بیعت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ سب صوفیوں طرف سے ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں یا کوئی امیر ہے مانگئے کسی تنظیم کا کسی جماعت کا اس کے ہاتھ بیعت کا نئی ختم جائز نہیں ہے بیعت کا تعلق صرف اور صرف حاکم وقت سے ہے جس کے پاس ڈنڈا ہو جس کے پاس لاجی ہو کہ اگر آپ بیعت کو توڑے آپ کو سدا دے سکے وہ آپ کو سدا دے سکے کہ آپ نے بیگ ہماری توڑ دی ہماری بات توڑ دی ہماری بات, دی ہماری بات پر عمل نہیں کیا کیا یہ لوگ آپ کو صدا دے سکتے ہیں اگر آپ نے بیگ توڑ دیا کوئی نہیں صدا دے سکتا اور بیک وقت کئی لوگوں سے بیعتیں ہوتی ہیں آپ دیکھیے صوفیہ کے کتنے سارے سلسلے ہیں ایک آدمی کئی سلسلوں پر بیگ کرتا ہے پادریا چشکیا سیلور دیا نقش بندیا اور پتا نہیں کیا کیا صابری فلاں ڈھگانا بہت سارے سلسلے لوگوں نے تیار کر رکھے. ایک آدمی بے ایک وقت میں کئی ہاتھوں پر بیعت کر کے رکھتا ہے جبکہ ایک وقت میں ایک امام ہوتا ہے اور ایک امام کے ہاتھ ہی پر بیعت کی جا سکتی ہے جو خلیف المسلمین امیر المومنین ہوتا ہے اسی کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہی انسان کو درست کر سکتا ہے اگر آپ نے اس کے حکم کی نافرمانی کی تعتنے کی بات نہیں مانی وہ آپ کو سزا دے سکتا ہے تو یہ جو بیعتوں کا سلسلہ ہے یہ بھی ناجائز تبرق ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے لوگ وظیفے دیتے ہیں لوگوں کو وظیفہ کیا جاتا ہے کہ وظیفہ آپ پڑھیں گے آپ کو یہ برکت ملے گی آپ سلام پھیرنے کے بعد الحمد للہ ہمارے اہل عدیش لوگ اس سے پاک ہیں یہ چیز ہمارے اہل حدیث موجود نہیں ہوگی ہے لیکن اور دیگر جماعتوں کے اندر آپ دیکھیے سلام پھیرنے کے بعد انسان اپنے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یہاں پر یا قوی یا کبھی قوی کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے ایک سال سے پوچھا ایسا کیوں کرتے کہتے ہمارے صاحب نے آپ کو کسی کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا مجرم نسخہ ہے آپ کے عقل کے اندر کمزوری آپ کبھی آپ کبھی کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے عقل کو اوور دے گا ہے طاقت ملے گی آپ اس طریقے سے کہیے آپ دیکھیے صبح شام کے شاید یہاں لٹک رہے ہوں گے کیا یہاں کہیں کسی کے اندر لکھا ہے کہ مانبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرنے کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کبھی کہتے تھے اب تو معاملہ اتنا ہو گیا ہے میں نے دیکھا اب لوگ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں کسی کے پیٹ میں درد ہے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے کسی کے آنکھ میں درد ہے آنکھ پر ہاتھ رکھ کر کے اس طریقے کو لفظ پڑتا ہے بدعت کا دروازہ لوگوں نے اس طریقے سے کھول دیا کہ جب بدعت کا دروازہ کھولتا تو کبھی بند نہیں ہوتا ہے وہ اور بدعتوں پر بدعتیں پیدا ہوتی رہتی ہے یہ سنت چھوڑ دینے کی سزا ہے جب انسان ابھی کی اور صدا یہ دیتا ہے کہ سنت کے مقابلے میں لوگ بہت ساری بدعتوں کے ہو جاتے ہیں اور ان کا عمال ان کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں بدعتوں کی بنیاد پر تو یہ صورتحال ہے تو یہ جو ساری بےتیں ہوتی ہیں یہ سب ناجائز تبرکی کی دشا ہیں یا اس طریقے سے جو ہے لوگ ہاتھوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا لوگ پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے ہم کو برکت ملے گی آشیپ سے ہم ہمیں پناہ ملے گی حفاظت ملے گی یا اس طریقے سے ہمارے رزق کے اندر برکت ہوگا آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر لوگ لوہے سلیمانی لوہے قرآنی اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ گھروں کے اندر لٹکاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر برکت آتی ہے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے انسان دکان پر لٹکا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے یہ ساری برکتیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں یہ سب کے سب ناجائز تمل کی مثالیں ہیں اللہ رب اللہ نے اس کے اندر برکت نہیں رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو برکت ملے تو یہ ایک قسم ہے ناجائز بل ہوگی کہ جس میں اللہ رب اللہ برکت نہیں رکھی اب انسان گدہی کا دودھ پیے اور کہے کہ اس کے اندر برکت ہم کو ملے گی نہیں اللہ نے برکت رکھی اس کے اندر یا انسان جو ہے مان لیجیے اے, گھوڑی کا دودھ پیے اور کہے کہ اس کے اندر ہماری برکت ہے نہیں اللہ رب اللہ برکت رکھی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جن کے اندر برکت رکھی گئی ہے انسان اگر وہ کرے گا تو انسان کو اللہ ربا برکت دے گا اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر برکتیں رکھی ہیں اللہ رب العامین نے لیکن اس طریقے کو چھوڑ کر کے آپ کوئی دوسرا طریقہ کا استعمال کریں گے وہ بھی ناجائز تقرب کے اندر, اندر ان چیز آ جائے گی برکت ہے اس کے اندر اس کے اندر فائدہ ہے لیکن آپ نے وہ جو شکل اور طریقہ ہے جو نبی ثابت شدہ ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ نے کوئی دوسری شکل اختیار کر لی کوئی دوسرا راستہ طریقہ آپ نے اپنا لیا تو اس کے اندر آپ کے لیے برکت نہیں ملے گی وہ ناجائز oh, ہو جائے گا کیونکہ آپ نے طریقہ دوسرا استعمال کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں hey. ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی مثال دی کہ قرآن اللہ نے شفا رکھا برکت رکھی ہے آپ پڑھیں گے تب اللہ رب الم آپ کو برکت دے گا آپ اس کو لے کر کے گھروں میں اٹکا دیں یا گلے میں اٹکا دیں اس کے اندر آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا حدیثیں آپ پڑھتے ہیں حدیثوں میں بھی اللہ البرام آپ کے لیے اجرکھا نبی کا کلام ہے نبی قیدی سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سنما دے گا آپ اس کو پڑھنے کی بجائے گلے میں لٹا کے تو اس کے ذریعے سے آپ کو شفا یا آپ کو اس کے ذریعے سے برکت نہیں گی یا آپ انسان اس کو پڑھے گا نہیں اور اس کے مطابق انسان کا عمل نہیں ہوگا یہ ناجائز تبر کی دوسری قسم ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز بھی پائی جاتی انہوں نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا کسی دوسرے طریقے کو بنا لیا تو تبرک کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ حربن برکت رکھی ہے ان چیزوں کو نبی سے ثابت شدہ طریقے کے مطابق استعمال کرنا اور اللہ تعالی سے برکت کی امید رکھنا ان چیزوں کو برکت کا ذریعہ سمجھنا ان چیزوں کو ہی برکت دینے والا نہ سمجھنا کیونکہ برکت دینے والا اگر سمجھیں گے تو یہ بدعت یہی ہے وہ برکت دینے والی نہیں ہے اللہ نے ان کے ذریعے برکت رکھی ہے لہذا وہ ذرائع اور اسباب ہیں دینے والا کون ہے اللہ رب العمی اس کو تبن کہا دا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العمین ہم سب کے عقیدے کے خلاف ہوائے اللہ رب الرامن ہم کو سب کو سلب سالین کے عقیدے پر قائم اور دائم رکھے شرک اور بدات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہمارے جو علماء ہیں اللہ ہمارے علماء کے خاص ہوائے اپنے علماء سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑ کر کے رکھے فتنہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے علماء کو چھوڑ دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے پاس آتا ہے جن کے پاس علم کی گہرائی اور نہیں ہوتی علم ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اضافے اور بڑھودری کی دعا اللہ رب العالمین العدین نبی کو سکھائی ہے علم کی انتہا نہیں ہے فوقا کل علم علیم لہذا علم کے اندر جس کے پاس مہارت ہو تفق الدین فدین ہو بصیرت ہو جو فتنوں کو سمجھنے والا حالات کی نزاکتوں کو جاننے والا ایسے وہ علم کے ساتھ جڑ کر کے آپ رہے گی ایسے علماء آپ کے لیے آپ کے لیے باعث خیر ہیں آپ کے لیے برکت کا ذریعہ ہیں مانوی برکت کا ذریعہ ہیں چتروں سے اور شروعوں کو شبہات سے بچانے کا آپ کے لیے ذریعہ ہیں لہٰذا ایسے علماء سے جڑ کر کے آپ رہیے ایسے لوگوں کے پاس نہ ذہیل جن کے پاس تحقیق میں ہے کچھ کتابیں پڑھ لیا فتوا دینے لگے اسٹیج سے لا لیا پیسہ ان کے پاس شاندار اسٹیج ان کے پاس ہے فتوا دیتے ہیں حالانکہ وہ, وہ فتویٰ کی اہل نہیں ہے فتوا کے اہل نہیں ہیں قرآن کی آیت بھی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں کر سکتے ہو لوگ دیوانوار ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں زبان میں تاثیر ہے زبان میں تاثیر یہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے غیر مسلم کی زبان کے اندر بھی تاثیر ہو سکتی ہے تاثیر یہ تو کوئی بھی اللہ تعالیت اللہ تعالیٰ کی مبین سے متعلق ہو. کسی بھی زبان کے اندر بھی تاثیر ہو سکتی ہے تاثیر یہ چیز اصل نہیں ہے اصل یہ ایک کی ہے کہ کی دعوت ہے اس آدمی کا عقیدہ اور منحج کیا ہے کیا وہ سلب سالین کے عقیدہ اور منحج پر ہے کہ نہیں ہے آپ دیکھیے دنیا کے اندر آپ کسی ادھورے ڈاکٹر سے کیا علاج کرواتے ہیں ادھورا علم کسی بھی فن کے اندر نقصاندہ ہوتا ہے نہیں مکیم خطرے جان نہیں ملا خطرے ایمان یہ تو ہمارے یہاں مثال ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں اس لیے جو پختہ علم والے ہیں اور عالم ہو ہوتا ہے جس کو ورما عالم کہیں عالم وہ نہیں ہوتا جس کو جوہلا عالم کہے جس کو عوام الناس عالم کہ وہ عالم نہیں ہوتا ہے اگر پورے عوام الناس ایک طرف ہو جائے اس کو عالم کہیں اور علما نے اگر ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا اور علماء کی نظر میں اگر عالم نہیں تو عالم نہیں ہوگا جسے ڈاکٹر عوام الناس اگر کسی کو ڈاکٹر کے تو ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے. جب تک کہ اس فن کا ماہر اس کے بارے میں تصدیق نہ کرے اور اس کے بارے میں شہادت اور گواہی نہ دے اس وقت تک وہ ڈاکٹر اور اس فنڈ کا ماہر نہیں مانا جاتا ہے. یہ دی معاملہ دین کا بھی دین کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے اگر آپ نے کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج کرا لیا جو ناپختہ ہے ماہر نہیں ہے صرف جان کے نقصان ہوگا آپ کا دین آپ کا ایمان سلامت رہے گا لیکن اگر آپ کسی ایسے آدمی کے پاس رہیں گے جس کا عقیدہ اور ایمان اور منحصیح نہیں ہے وہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا آپ کا عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا ہمارے پاس بڑے بڑے عمل موجودہ نام ہوگا ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے لمحات کو چھوڑ کر کیسے لوگوں کے پاس جائیں ان سے علم حاصل کریں ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں اور ان کے ذات کو باعث خیر سمجھیں باعث برکت سمجھیں ان کے ذریعے سے اللہ ابرامن جو ہے دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کو عام کرے شرک اور بداد کا کلا کما اللّہ ابرامین کرے تو یہ چیز ہمیشہ ہمارے ذہن میں رکھی ہے ذہن میں ہمارے نوجوان لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں جذباتیت اسلام کے اندر نہیں ہے اسلام ٹھوس صوبوں کا ٹھوس بنیادوں کا نام ہے اسلام جذباتیت کا نام نہیں ہے کسان جذبات نہ کر کے کوئی قدم اٹھا لے گھر کے اندر بچہ اگر جذباتیت سے پیش آتا ہے کیا اس کا انجام ہوتا ہے جذباتیت اسلام کے اندر نہیں ہے اسلام ٹھوس بنیادوں کا ٹھوس رسوموں کا نام ہے جس پر اسلام کی عمارت اور اسلام قائم ہے لہذا جذباتیت اسلام کے اندر نہیں ہے کیا جذباتیت کی بنیاد پر کوئی کام کر جائے جی اور اگر کوئی عالم آپ کو جذباتیت سے بنا کر کے بلتی رہی ہے یہ تو جو ہے ایسے ہیں ویسے ہیں کتنے لوگ تانا دیتے ہمارے علما کو میں عزد اللہ میں ڈالیں بہت بڑے بہادر اگر آپ ہیں آپ کی بہادری ہمیں معلوم ہے آپ نے گھر کی اپنی بیوی کی صلاح نہیں کر سکتے ہیں آپ نے گھر کے بچے کی صلاح نہیں کر سکتے ہیں نماز نہیں پڑھتا آپ اس کو نماز پڑھنے کا پابند نہیں بنا سکتے آپ بہت بڑے بہادر بڑھتے بہادری آپ گھستے رہے آپ کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے کہ آپ حق کو بھولے لوگوں کے سامنے کہہ سکیں یہ ہماریزوں کا کلیجہ ہے ہم سرفیوں کا کلیجہ ہے ہم حق کو واشگاہ بداد میں لوگوں کے سامنے دھیان کرتے ہیں ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے لوگوں کی بھیڑ نہیں چاہیے ہم کو ہم, ہم بات کہتے ہیں یہ بزری ہے توحید نہ پیش کرنا اور سلب سالین کے عقید منہج کو نہ پیش کرنا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے لوگ ہمارے مجلس میں نہیں آئیں گے ہمیں بھیڑ اکٹھا کرنا ہے ہمیں تو یہ بننا ہے ہمیں تو یہ سیٹ چاہیے ہم یہ نہیں چاہتے آپ بزدل انسان ہیں بہادر ہوتا جو حق کو واشگا لوگوں کے سامنے کہتا کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا یہ بہادری نہیں ہے جو آپ جس کام کو کر رہے ہیں یہ بدلی کی بات ہے انسان کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے یہ موت کے مرادف ہے یہ بہادری نہیں ہے یہ آپ اگر بہادر ہیں اپنے گھر کی سلاح کر کے بتائیے اپنے بچے کی سلاح کر کے بتائیے ایک بیوی اکلوتی آپ اس بیوی کی سلاح نہیں کر سکتے آپ اسے پردے کا پابند نہیں بنا سکتے آپ خود نماز کے پابند نہیں ہیں آپ کے چہرے پر خود تاریخ نہیں ہے کپڑا ٹکنے سے نیچے آپ کا ہے آپ خود اصلاح نہیں کر سکتے پور جماسن کے پابند نہیں ہیں اور دنیا کے سارے مسلم حکمرانوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مسلم حکمرانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کو ہم فرصواہ منارا کل لوگ کو برائے کل لوگ کو مشہور ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا اپنے اہل عیال کا آپ کے جو لوگ آپ ان کے ذمہ دار ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا ہم اپنی اصلاح کر لیں بچوں کی سلاح کر لیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی کاروبار انسان کی نجات کے لیے ان اللہ یہ چیزیں کافی ہو جائیں گی لہذا انسان اپنے دائرے میں رہے ہر انسان کا ایک دائرہ ہوتا ہے کام کرنے کا دوسرے دائرے میں داخل ہونے سے جتنا پیدا ہوتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے لہذا انسان اپنے دائرے عمل کے اندر رہے اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو آپ ادا کر لے جائیں اللہ کا شکر ادا کیجیے تو ہماری علماء سے جڑ کر کیا آپ رہیے کوئی بھی مسئلہ اور دور و مت ڈالیے اور ایسے لوگوں سے متوا مت پوچھیے جن کے پاس گہرا علم نہیں ہے تفقوفی نہیں ہے فک اللہ تعالیٰ اس کے دین کی فکر دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اللہ سبیری ادو الا بصیرہ میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف بصیرت چاہیے معرفت چاہیے علم کی گہرائی چاہیے فقح چاہیے یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تب جا کر کے کسی عالم کی طرف انسان رہنمائی کرتا ہے یا اس کے سے انسان فتویٰ پوچھتا ہے اور اسے علم حاصل کرتا ہے اگر یہ چیز کسی کے اندر نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے آپ رہنمائی مر رہے ہیں الحمد ہمارے اور ماں موجود ہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رکامن ہمارے علما کی ہماری جماعت کے اللہ تعالی فاض فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو توہری خالص پر قائم رکھے شرک و ابداد اور خرافات سے دور رکھے سلم صالحین کے عقیدے اور منحص پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم رکھے امین اور سل بین محمد والی و جذاکر اللہ خیر السلام علیکم رحمتہ اللہ الکاتہ